میل فلاحل وشد وحدہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 یا ایھا الذين آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید الحمدللہ للہ آج چار سپتمبر دو بائیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ایٹ کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم مدنی جنت کے اندر داخل ہوں گے سورت الانفال سے انشاءاللہ شاء نمبر آٹھ ہے سورت الانفال انفال پارا نمبر نو میں سورت نمبر آٹھ اور اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سور ا سورت نمبر نائن یہ دو کنزیکٹو سورتیں جو ہیں یہ مدنی سورتیں ہیں اور ان کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ جہاد کا اعلی ترین درجہ قتال ہے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا ہولی وار جسے ہم کہتے ہیں قتال اب سورت الانفال جو ہے یہ مدنی دور میں شروع میں چونکہ غزوہ بدر ہوئی دو ہجری کے اندر اس کے فوراً بعد نازل ہوئی اور جو سور التوبہ ہے وہ غزوہ تبوک جو نبی الاسلام کا آخری غزوہ تھا رومن امپائر کے خلاف اس کے بعد نازل ہوئی یعنی قتال کی جو ٹوٹل لینتھ ہے نا نبی السلام کی مبارک زندگی میں مدنی دور میں آغاز کی جو صورت ہے وہ سورت الانفال ہے اور آخری صورت سور عطوبہ ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے ان دونوں صورتوں کو اکٹھا جمع کر دیا سورت الانفال غزوہ بدر کے بعد کی کمنٹری اور جہاد اور قتال سے ریلیٹڈ مسائل اور سور ا جو غزوہ تبوک ہے اس کے بعد کی کمنٹری اور پھر ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی مسلمانوں کا مشرقین عرب کے خلاف ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو یہ ایمان قبول کریں گے ادروائز ان پہ عذاب استی سال آئے گا ظاہر پیچھے آلموسٹ تیئیس سال کی رسول اللہ کی دعوت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو انشاءاللہ جب سورہ توبہ آئے گی تو ہم اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے فی الوقت سورت النفال انفال عربی زبان میں نفل ان کی جمع ہے یعنی اضافی چیز مال غنیمت کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے چونکہ جہاد اور قتال کے اندر پرائمری مقصد کفار کا مال لوٹنا نہیں ہوتا بلکہ پرائمری مقصد اللہ تعالی کے دین کی سربلندی ہوتا ہے اور اس میں ایک سائڈ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کفار جنگ کے دوران مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے ایک توحفے کے طور پر ظاہر ہے کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں مٹیریل ہے اس زمانے میں بھی اس کی قیمت تھی آج کل تو ویسے ہی لوہا بڑا مہنگا ہوا ہوا تو بل اس کی لائف تو ہوتی ہے ان چیزوں کی اس کے علاوہ جانور اور ساز و سامان اس وقت قبائلی سسٹم میں تو یہ سمجھ لیں ایسٹس ہوتے تھے انسانوں کے پاس کہ جنگی ساز و سامان جس قبیلے کے پاس زیادہ ہے اس کی سروائیول اتنی ہی آسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ اسی بھاگدڑ کے اندر مال و دولت بھی چھوڑ کے وہ بھاگ جاتے تھے اسے کہا جاتا تھا انفال نفل ان کی جمع جو اضافی چیز مال غنیمت تو ظاہر ہے اب یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی سورہ الانفال میں اس کا ذکر آئے گا سورہ اس کا غزب بدر کا اور غز بدر کے فوراً بعد یہ سچویشن آ گئی کہ اب یہ غنیمت کس طریقے سے تقسیم ہوگا ظاہر اس کا کوئی قاعدہ اور قانون تو ہونا چاہیے نا جس کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی السلام نے فرمایا مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اگلی امتوں میں صرف جو نماز کے لیے مخصوص جگہ ہیں مساجد وہیں پہ آپ نماز ادا کر سکتے تھے اس کے علاوہ نماز نہیں ادا کر سکتے تھے اسی لیے جب لوگ سفر میں نکلتے تھے تو وہ ساری نمازیں کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے اور پھر جہاں موقع ملتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا جہاں مرضی نماز ادا زمین اپنی اصل میں پاک ہے تا وقت ہے کہ آپ کو کہیں نجاست نظر نہ آ جائے اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ جیسی بھی زمین ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے اس مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے دوسری خوبی نبی اسلام نے فرمائی کہ اگلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مخصوص بھیجے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا وما ارسل کا اللہ کا فت الناسی بشیر و ندیرہ جو قرآن میں آیا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تیسری خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب کافروں کے اوپر ڈال دی ہے یعنی میری فوجیں ایک مہینے کی مسافت کے اوپر ہوں آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ ایک ہزار تو اللہ نے ان کا روب ڈالا ہوا ہے کافروں کے اوپر روب دیکھا ہے پھر ہم نے غزوہ تبو کے موقع پر پہلے تو ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر عرب کے بارڈر پہ آ... کیسر روم آ گیا جب نبی السلام یہاں سے صرف تیس ہزار جان کا لشکر لے کر نکلے جن کے پاس جدید اصلہ بھی نہیں تھا بس آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بارڈر سے بھاگ گیا تو یہ بہت بڑا آپ کا ایک روب تھا ادر وائز کی تو نوبت ہی نہ آتی وہی جنگ گزب تبو کی یورموگ ثابت ہوتی مسلمانوں کے لیے اب اس کا پھر کافروں کے اوپر بھی کافی روک پڑا کہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور جو تین بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے وہ ارب کے تیس ہزار جو جانسار ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس مکمل ساز و سامان بھی نہیں ہے ان سے بھاگ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ باقی قبائل تو شاہی کوئی نہیں نہ پھر رہے انہوں نے تو خود حضور کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے رومن امپائر کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے کل کو اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم عرب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اب یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی تو ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی چوتھی چیز نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت۔ جو جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سازو سامان ہے یہ میری امت کے لیے حلال کر دیا اگلی امتوں کے لیے یہ حرام تھا وہ اوپن میدان میں یہ سارا سامان رکھتے تھے آسمانی بجلی آتی تھی اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی اسی طریقے سے اس کا ذکر سوریہ عمران میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جب قربانی پیش کرتے تھے ہم تو اپنی کی بھی قربانیاں خود کھاتے ہیں نا وہ جب قربانی پیش کرتے تھے تو وہ اوپن گراؤنڈ میں رکھتے تھے ایک غیبی بجلی آتی تھی جو اسے جلا کر راک کر دیتی تھی یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے ہمارے کیس میں اللہ تعالی نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ کافروں کا چھوڑا ہوا سامان مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس میں ریشو پرپورشن اس طرح آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ جو پیدل ہے ان کو ایک حصہ دیا جائے گا جو سوار ہے ان کو ڈبل حصہ دیا جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بےچارا پہلے ہی پیدل ہے اسے ایک حصہ کیوں اس لیے کہ اس کی کنٹریبیوشن اتنی ہے جو سوار آیا ہے اس نے ظاہر ڈائریکٹ گھوڑا پالا ہے اس اس کے پر اس کا خرچہ ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک پوری ایفرٹ پٹ کی ہے اور پھر وہ بڑی جنگ جو ہے وہ آ... گھوڑ سواری والوں کی ہی ہوا کرتی تھی مسلمان جو غزوہ عہد میں ایک فتح کے بعد دوبارہ شکست کا شکار ہوئے وہ خالد میں ولید کی, کی کیولری تھی نا جس کی وجہ سے وہ گھوڑا سوار کا ایک لشکر تھا جس نے حملہ کر کے تو آ... مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ عمران میں ہم پوری کمنٹری سن چکے ہیں غزوہ عہرد کی اور پانچویں چیز نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے شفات مقرر کر دیے قیامت والے دن میرے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ شفات کا دروازہ کھولے گا یہ پانچ خوبیاں ہیں نمبر ون پوری زمین سجدہ گاہ نمبر ٹو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا روب اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مصافت سے رکھ دیا نمبر تھری پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا نمبر فور مال غنیمت انفال جسے عربی میں کہتے ہیں نفلن کی جمع انفال یہ حلال کر دیا اور نمبر فائیو شفاعت کا دروازہ رسول کے مبارک ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کھولے گا مسلم شریف میں ایک اور خوبی بھی بیان ہوئی ہے اور وہ ہے کہ مجھ پر ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور وہاں مسلم شریف میں الفاظ ہے خوتی کے وہ جو قادیانی جھگڑا کرتے ہیں نا خاطم اور خاتم کے اعتبار سے وہاں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ختم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کر دی گئی اس کے علاوہ بھی اور خوبیاں آئی ہیں بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات کے ساتھ مجھے مبوز کیا میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم گہرا ہوتا ہے سب کچھ کور کرنے والا اب دیکھ لیں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات میں بھی انہوں نے پہلی حدیث یہی لی ہے مقدمے کے طور پر ان نمل امال و بن نیات کا دارو مدار تو نیتوں کے اوپر ہے اب یہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کیا اس کے اندر گہرائی موجود ہے تو نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا غزہ بدر کے فوراً بعد چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا ایشو تھا تو یہ سورت نازل ہوئی اس سورت کے اندر غزو بدر کا پس منظر بھی ذکر ہوگا غزوہ بدر کے دوران جو کچھ مسلمانوں کی ڈھارس اللہ تعالی نے بدھائی فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے نبی اسلام کی دعا کی برکت سے کس طرح کافروں کے اوپر روب ڈالا وہ سب کی سب چیزیں ڈسکس ہوں گی اور چونکہ یہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا اس سے پہلے چھوٹے موٹے جو آپ سمجھ لیں جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن جو باقاعدہ پہلا غزوہ ہے وہ یہی غزوہ بتر ہے اور سب سے آخری بات جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی دعوت ٹھکرانے کے سبب کفار مکہ پر جو اللہ تعالی کا عذاب ہے وہ کتال کی شکل میں نازل ہوا اور اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالی اے مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اگلے رسولوں کا جب انکار ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتے تھے کبھی چنگھاڑ کا عذاب کبھی طوفان کا عذاب کبھی آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کا عذاب الٹیمیٹلی ہوتا تھا ہر رسول کے کیس میں اینڈ پہ اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے تو ہمارے نبی اسلام نے بھی تو تیئیس سال دعوت دی اس کا بھی اینڈ ریزلٹ نکلنا تھا کہ آپ کے مخالفین تباہ و برباد کیے جاتے لیکن نبی اسلام کے کیس میں ایک مختلف چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی شکل میں کفار کے اوپر عذاب نازل کیا اور غزب بدر اس کی پہلی قسط تھی اور غز حنائن مشرقین عرب پہ آخری قسط تھی اور غزل تبوک آپ سمجھ لیں رومن امپائر کے اوپر ایک عذاب کا کوڑا تھا تھوڑی ان کی بےزتی تھی کہ جنگ کے بغیر ہی وہ بھاگ گئے ڈیڑھ لاکھ کی فوج جو ہے وہ تیس ہزار کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گئی پہلے بارڈر پہ آگے للکار رہے ہیں اور جب نویل اسلام نکلے تو دیکھیں کتنے گنا زیادہ چار پانچ گنا زیادہ فوج ہے اور وہ مقابلہ نہیں کر سکی وہ کیسے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے پیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو غزب بدر کفار مکہ کے اوپر آپ سمجھ لیں پہلا عذاب کا ٹکڑا نازل ہوا اس میں بھی ذکر آ جائے گا اس چیز کا تو بدر سے لے کر تبوک تک یہ پورے کا پورا پیریڈ جو ہے یہ نبیل اسلام کی ایک جہاد اور خطال کی ایک ڈائنامک زندگی ہے اور وہ ساری کی ساری قرآن میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہے سورت النفال اور اس کے بعد سورہ التوبہ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرع حکم کیا ہے اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے اب دیکھیں پہلا جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جائے انفال اور رسول دو کے جو انفال ہے نا مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگا یہ ایک جملہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونا تھا کہ سارے وسوسے سے سیٹل ہو گئے کہ اب یہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بس اوقات اور وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے ذوالخواسرا اتمی خارجی کی وہ نجدی جو الا حضرت نے کہا کہ وابی کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کی پنڈلی آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی گھنی داڑی تھی اندر دزیم ہی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو وہ کہتے وابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر تو نبی اسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا صاحب رام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوکیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر چنگے نہروان کے موقع پر ان خوارش کے ساتھ کتال کیا اور بخاری و مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوش کا لوتڑا صرف لٹک رہا ہوگا یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے اس کی نشانی ہوگی تو اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی بھی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے آجی نمازی لوگ داڑیوں والے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے حضرت علی کو باقاعدہ پورے پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ جو آلموسٹ چھ کے قریب لوگ تھے جن میں سے چار ہزار سنسائیلبرا میں آتا ہے کہ حضرت ابن باس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو ہزار آخری وقت تک اڑے رہے وہ حضرت علی کے فوجی تھے اہل ایمان میں سے تھے بس بگڑ گئے اور اب حضرت علی کو ظاہر اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سما اوتاد کا سسٹم چھوڑا ہے تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو نبی السلام نے خوارج کے بارے میں یہ یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آگے پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانی قتل ہوئے تھے لیکن خارجی مسلمان تھے وہ دل افسردہ تھے مسلمانوں کے تو بخاری مسلم میں آتے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا تو وہ لاش ڈھونڈی کی نہیں ملی پھر سعیدوں علی خود بنفس سے نفیس ان لاشوں کے پاس آئے کنویں میں جہاں پہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی ایک ایک لاش اٹھوائی حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی وہ بندہ ان میں شامل ہوگا ٹھیک ہے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے تم تلاش کرو انہی میں وہ بندہ ملے گا اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئیں تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی ہو. تو اس وقت پھر صاحبہ نے نارا لگایا کہ واقعی سدا رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا اور حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے لیکن یہ بعد کی بات ہے پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ کتاب کے بارے میں میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے یہ کتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا تو اس میں بھی مال غنیمت کے اوپر تان کرنے والا اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں باقاعدہ وہ آیت آ جائے گی جس میں اس ظلمخواسرا اتمی کا ذکر موجود ہے یہ میں نے سارا اس لیے بیان کیا کہ مال غنیمت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی آج ہمارے لیے تو شاید اس کی کوئی اتنی امپارٹینس نہ ہو کیونکہ آج کل تو اس طرح کی جنگیں بھی نہیں ہے نہ اس طرح کے معاملات ہیں اور مال غنیمت کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایشو ہوتا تھا اور پھر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تو بڑے کامل ایمان جو مومنین تھے ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے بخاری مسلم میں آدیث موجود ہیں نبی اسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان کو بلایا سو اونٹ دے دیے آپ ذرا امیجن کر سکتے سو اونٹ آج سو اونٹ یعنی کو بالکل ماٹا سا اونٹ بھی ہو نا تو پانچ لاکھ روپے کا تو ہوگا اس زمانے کے اندر سو اونٹ کسی کو مل گئے تو سمجھ لیں تو اس کی تو زندگی بند سن گئی اب سفان وہ ہے جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کے مسلمان ہوا ہوا تھا اور پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور ابو سفیاان کو بلا کے سو اونٹ دے دیے ابو سفیان تو ساری جنگوں میں کافروں کی طرف سے سرغنہ کے طور پر تھا صرف بدر ہی ایک ابو جال نے لڑی ہے باقی ساری جنگوں میں ابو سفیہ ہی تھا عہد کی جنگ ہو خندق کی ہو اس کو سوڑ دے دیے تو انسان تو انسان ہے نا جو چند نوجوان قسم کے لوگ تھے انصار مدینہ میں سے ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے نعوذ باللہ اللہ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دی یہ بات السلام نے بلوا لیا ان کو اب وہ تو ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا حضور نے کہا کہ اس طرح اس طرح تم نے بات کی ہے بلکہ اس میں تو الفاظ ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے یعنی ابھی تو فتح مکہ ہوئی ہے اس سے پہلے جنگیں اور غزبہ حنین تو نبی اسلام بھی چونکہ قریش سے تھے ہاشمی قبیلہ قریش کا ہی تھا بنو بھیا بھی قریش سے تھے بنو ادی سارے قریش کے تھے ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے یعنی پوری زندگی جنگے تو ہم نے لڑی ہمارے نوجوان شہید ہوئے غزب بدر میں عہد میں خندق میں فتح مکہ کے بعد جب ان کو اپنی شکست نظر آئی قریش کے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور آج جب فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے تو مال غنیمت میں سو اونٹ صفوان کو سو اونٹ ابو سفیان کو دے دیے گئے تو لوجیکلی تو ان کی بات درست تھی آپ روحانیت کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ کے دیکھیں روحانیت تو آڑ بھی دین لوگوں نے سائیڈ پہ رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کے معاملے میں وہاں تو ایک جینوئن چیز بھی تھی ظاہرہ قربانیاں بھی تھی خالی ایسی بات تو نہیں تھی تو نبی الاسلام نے بلا کے کہا کہ تم نے یہ یہ جی بات کی انہوں نے کہا ایسا ہی ہے پھر سینئر لوگ بیچ میں پتا ہے پڑھ جاتے ہیں جو سینئر اصاب تھے یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے بس ان کی زبان کی تیزی ہے نکل گئی ہے آپ کو معاف کرتے نبی الاسلام نے دوسری بات تھی نہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا ازر قبول کرتے ہیں اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی کلمات کفر تھے رسول اللہ کے اوپر ایسا تان کرنا لیکن کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی اسلام نے ان کو کہا کہ تجدید ایمان کرو تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل چکی ہیں یہ ساری چیزیں بینیفٹ دیا کہ ٹھیک ہے ایک جذبات میں کچھ جملے نکل گئے اور نبی السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ ٹھیک ہے خدا کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے اور پھر دیکھ لیں نبیل استعمال واپس مدینہ شریف واپس آئے حالانکہ آپ کی زندگی کے باون سال مکے میں گزرے تھے ابائی اب آپ کا شہر تھا ترمزی میں حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا آپ بار بار مڑ کے کابے کی طرف دیکھتے تھے کہ تو مجھے سب سے محبوب جگہ ہے لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور پھر کابے کی تڑپ اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے آٹھ نو سال گزارے ہیں آلموسٹ 8 سال اس کے بعد تو نبیل اسلام کو واپس شفٹ ہو جانا چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں لیکن آپ شفٹ نہیں ہوئے مدینہ شریف ہی آپ کا مسکن بنا تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا رسول چاہیے ہمیں دنیا کا مال ابھی تو انصار کو پتا ہی نہیں تھا کہ حضور کی فات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے <تصفح> وہ بھی حضور نے پہلی بتا تھا یہ بخاری مسلم ادیس ہے آپ نے فرمایا انسار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے میر تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی لیکن تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوزے کوثر پر پہ مجھے آ کے ملنا ہے یعنی آخرت تمہارا مقدر ہے بخاری مسلم حدیث ہے انصار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مبمن انصار سے بگز نہیں رکھے گا مگر منافق سیم وہی حدیث جو سی مسلم حضرت علی کے بارے میں اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی اور انصار مدینہ ان دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا نگلیکٹ کیا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا اور جب حضرت علی کی خلافت کی باری آئی اس وقت تو ایٹ لیسٹ ایکسپٹنس دینی چاہیے تھی ان کی زندگی کے وہ خلافت کے ساڑھے پانچ سال بھی کوئی سکون سے نہیں گزرے تو ایک پوری کی پوری ایک چین تھی جو احادیث میں نبیل اسلام نے پہلے بیان کر دی تو ابھی اس پورے سنیریو میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے قلل اے نبی تم فرما دو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے فتح اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے وہ اصل بینی اور اصلاح کرو اپنے بہمنی معاملات کی یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ تم آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہو دنیا کا مال آنے جانی چیز ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں تمہاری نفرتیں نہیں ہونی چاہیے وہ عطی اللہ و اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کن تم اگر تم واقعی مومن ہونا تو تمہاری ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے پھر آپ نے کسی لوجک میں نہیں پڑھنا سمعنا و اتارنا سنا اور مان سورت الاضاب میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اہل ایمان جو ہے نا ان کی تو اپنی مرضی باقی نہیں رہتی جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں یعنی یہ ایمان کی بنیاد ہے اس میں پھر لوجک نہیں دیکھی جاتی ہم جو کسی کو قائل کرنے کے لیے کبھی کو لوجک دیتے ہیں نا تو یہ ایک فارمیلٹی ہے ادر جو اللہ کو مان لینا تو پھر باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے اللہ کو ماننے کا نام ہی ول آف گاڈ ہے اس کو بھی آپ نے لا یس الما یل بہم یوس الانبیاء آئت نمبر 23 اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی حکم کیوں دیا اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے انم المین الدین ازا ذکیر اللہ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وزیرت علوب ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اب یہ ذرا اہل ایمان کی جو چار بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں نا یہاں پہ یہ ایک سانچا ہے ایک کرائیٹیریا ہے اس میں اپنے آپ کو ہم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات تاری ہوتی ہیں نمبر ون جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں یعنی کوئی وید سنتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں رسپانس کرتے ہیں اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے ادر وائز میری کوئی بچت نہیں ہے یہ وہ چیز ہے دل کاپ اٹھتے ہیں وہ ادا تلیت علیہ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن پڑا جاتا ہے زا دت ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے ظاہر قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی نیک امال کرنے کے سبب تو ڈھارس بندے گی کہ جس خدا سے میں بن دیکھے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں اس نے مجھے یہ یہ جی نعمتیں دینی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے اسی چیز کو محدثین نے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ویسے تو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ امال ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایک پرانے اسلاف کے اندر اختلاف رہا کہ ایمان کا حصہ ہے امال یا نہیں تو جو محدسین کی رائے ہے جو قرآن و سنت سے اسپورٹو ہے وہ یہی ہے کہ امال سے ایمان بڑھتا ہے جب امال سے ایمان بڑھتا ہے اور امال چھوڑنے سے کم ہوتا ہے تو امال ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز تو ایک عمل ہے نا پھر صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو بیسکلی یہ ایک عمل کا نام ہے نا انصار مدینہ کے بارے میں بھی سیم حدیث ہے بخاری مسلم میں بخاری میں حدیث ہے حیا ایمان سے ہے تو ایمان کی ستر کے قریب شاخیں ہیں حیا ان میں سے ایک ہے تم میں سے مؤمن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرے بخاری مسلم کی حدیث پھر بخاری مسلم کے حدیث کے مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اب یہ ساری چیزیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں پریکٹیکل امال سے اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے نمبر ون اقرار ام لسان زبان سے اقرار کرنا وہ تصدیق ام قلب اور دل سے اس کی تصدیق کرنا زبانی کلامی نہیں اندر سے بھی آپ مانتے ہو اور عمل ام بل جوارے اور پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اعضا کے ذریعے نیک امال کرنا یہ اس کا حصہ ہے دو چیزیں نہیں ہیں صرف اقرار ام لسان و تصدیق قلب انفی میں تو بس دو چیزیں ہی بڑھائی جاتی ہیں امل ام نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھ لیں اس معاملے میں آپ کو کمزوری بھی نظر آئے گی تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے ایمان فکس نہیں ہے یہ جہمیہ کا نظریہ ہے مرجیہ کا نظریہ ہے سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے ایک تو خیر ڈیٹم لیول کا ایمان ہے نا اللہ رسول آخرت انبیاء کتابوں کو ماننا وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بنیاد ہے اس کے بعد جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا اور انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ نیکیوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی لذت ملتی ہے اور جس کا سب سے بڑا پریکٹیکل سبوت یہ ہے کہ گناوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھ لیں آپ گناوں سے کتنا بچتے ہیں اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے نا بس وہ ایک روایتی قسم کا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی امام غزالی نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو اس حوالے سے کہ سعادت میں اور مکاشوت القروب اور من ہاج العابدین میں کی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اور یہ لوجیکل بھی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کا آپ سمجھ لیں یہ نچوڑ ہے وہ کہتے ہیں نیک امال پہ استقامت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے ادر دین فرائز کے یہ وہ نفلی باتوں کی بات کر رہے فرض تو کرنا ہے اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں نا پانچ وقت نماز زکوات رمضان کے روزے حج اس کے علاوہ جو نیک امال ہیں مثلا تاجد کی نماز اشراک اتنی دفعہ دروشی پڑھنا اتنی تصبیہات کرنا اتنا قرآن روزانہ تلاوت کرنا یہ جو اضافی نفلی باتیں امام ازالی کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک تالاب ہے جس میں آپ نے صاف پانی جمع کیا ہوا ہے لیکن مسلسل گندگی کا نالا اس میں آ کے گر رہا ہے تو وہ صاف امال آپ کے کسی کام کے نہیں ہے جو آلودہ ہوئے بے. ویسے تو قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو گناہ کبیر ہیں تو نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوتے وہ تو اس بڑی لیول کی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جتنے گنا ہمارے علم میں وہ سارے بڑے ہیں ریبت جھوٹ چگلی والدین کی نافرمانی گالی گلوچ زنا جادو ماں باپ کی نافرمانی قتل نہ حق جتنے گنا آپ کو پتہ ہے نا جن کو آپ گنا کے طور پہ جانتے ہیں آپ کو اکٹھی لسٹ مشکات کی پہلی جلد کے اندر گنا کبیرہ کے بیان میں مل جائے گی وہ سارے کے سارے بڑے گنا ہیں اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ نیکیوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے جب تک کہ کامل توبہ نہ کی جائے توبائی کا تو نام ہے استقامت گناہوں سے بچنا نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں ایک گنا چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ ان سے دیکھیں وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کہیں گے ہماری کبھی تکبیر الا کے ذہن نہیں ہوئی ہے لیکن ان سے پوچھیں گے جو کاروبار میں آپ حرام خوری اور ڈنڈی مار رہے ہیں وہ کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں اصل میں اس کا امتحان وہی تھا اس میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشیات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو دین سکھا رہے کس منہ سے دین سکھا رہے ہو یار ہاں؟ وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو طریقے سے جو معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اب یہ وہ گناہ جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے انہوں نے دنیا داری بھی اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور نمازیں روزے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اگر نماز اور روزے نے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں روکا ہوا تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالی کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فلمی ایکٹر دیکھیں گے کہ ایسی کیسی کیسی بےحدہ فلموں میں کام کرنے والے ہیں اور وہ کہتے نہیں تحجد کبھی ہماری قزا نہیں ہوئی ہے ان سے پوچھیں کہ اب یہ وہی تحجد ہے کہ نفلی عبادت تو ہے لیکن گنا اپنی اسی طریقے سے پیلن میں چل رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی بڑے مزے کی ہے کہ دنیا میں بھی آپ مکمل ایسی کریں اور سال نمازیں بھی پڑھتے رہے اصل کام ہی جو ہے نا وہ گنا کو چھوڑنا ہے یہ مشکل کام ہے اس کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا سمجھ کے پڑھنا خوف خدا پیدا ہو اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اہل ایمان تو وہ جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا وجیلت قلوب ان کے دل کام پڑھتے ہیں وہ ادا تولیت اڑ آیا اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادت ایمانا ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ الا رب اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے اپنی ایفٹ پٹ کی اب اللہ کی مرضی سعید علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ پوری ایفٹ پٹ کرنے کے بعد بھی ریزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی بچا رہی ہے وہ آپ کی ازمائش ہے ظاہر ہے ازمانا تو ہے اللہ نے ولفسی ودین یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں نماز قائم کی ہوئی ہے جیسے وزو قائم مسلسل نماز مسلسل قائم مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے قائم ہر وقت رہنی چاہیے یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ, پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے ابھی تو آپ عہد کر کے آئے تھے نماز میں یا کا نب و نستین باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا نماز میں تو آپ اللہ تعالی کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی حقوق العباد میں گھبلا کرنا شروع کر دیا تو کیا پھر اس پہ عمل کیا تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے وہ ممبا اور زکنا اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے دیے اس نے تھا لیکن یہ اللہ تعالی کی قدردانی اس لیول کی ہے سور بکرم میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض ہسنا ہے مجھ پر دیا اس نے جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض اور اس کا بدلہ میں آخرت میں سات سو گنا بلکہ بعض كلئے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو نے مجھے واپس کیا نا میرا دیا ہوا مال یہ گویا میرے ذمے قرض ہوا میں تمہیں واپس کروں گا اور اتنا نہیں سات سو گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق تو یہ اللہ کی قدر دانی ہے اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے سبحان اللہ وبدی سبحان اللہ عمدی ہی ونت آٹشی و مداد ہی هم المؤمنون حقا ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں ہاں جی کٹر وابی کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن کٹر مؤمن سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں نمبر 1 جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کاؤ اٹھے آیات پڑی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے اور توقل کریں اللہ کے اوپر اور نماز کو قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ نا یہ سب سے مشکل ہے زبانی جمع خرچ کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا یہ بڑا آسان ہے مال خرچ کرنا جیب ڈھیلی کرنا وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں سب سے مشکل ہی مال ہے مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ من منچلے کے سودے میں اور جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں اگر میں تم پہ کو مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں کیوں مال کیسے کمایا جاتا ہے زندگی خرچ کر کے آپ ٹائم تن من دھن لگاتے ہیں نا کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کہ آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہی تو اللہ نے قرآن میں کہن تنالبول تم نیکی <تُحِبُّون> کے اعلی ترین درجے کو ہر گز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو اس چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے میں چالیس پچاس منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے جب سارے آزاد سلامت ہوں جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے فورٹی پلس تو عمر جان کالی یہ پنجابی میں محرا ہے کہ جیسے ہی عمر چالیس ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے وہ ساروں کی ہوتی ہے چالیس کے بعد یہ نیچرل چیز ہے پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے صحیح ہی کام نہیں کر رہے ہیں. کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولسٹرول بڑھ گیا کسی کو کوئی خبر ملے گی آستہ آستہ یہ خبریں جمع ہوتی ہوتی اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام ہو گیا اینڈ لگ گیا بندہ ٹھیک ہے تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے اللہ کے ذکر سے کام اٹھتے ہیں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اولا کا هم المؤمنون حقا ایسے لوگ حقیقت جو مؤمن ہیں نا سچے مومن وہ ہیں لہم دراجات ان کے لیے ہے ان کے رب کے حضور دراجات و اور مغفرت و کریم اور باعزت روزی آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے اللہ آمین آمین آمین یہ جی چار آیات اب پانچویں آیت سے غزب بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے غزب بدر کے فورن بعد چکے یہ سورہ الانفال دو ہجری میں ناظر ہوئی ہے تو اب غزب بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش اسٹیبل کوئی مسلمانوں نے ارادتا نہیں لڑا اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ توبہ کی عید نمبر فورٹین میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی یہ رسول اللہ کی خوبی ہے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا موڑزا دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا موس علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اجدہ بن جانا عیسی علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے مرزات دعوے نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے باقی مرزا ہیں لیکن اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کرتی ہے اللہ نے چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی انا نشن ذکر انہ الحافون بے شک اس الذکر یا کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو غزۂ بدر اس عذاب کی پہلی تھی؟ بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے اور ابو جال بھی قتل ہوا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے اور مکے میں تو سفے ماتم بچ گئی اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے اور اس سے بڑی ان کے لیے ضلعت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ بہت بڑی ضلعت کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے ان کے تو کافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کابے میں تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے ان کے کافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اتنی ان کی عزت تھی اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے ظاہر ہے پورے ارب میں ان کی وہ ایک بےزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے زریل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زون میں ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے اور تین سو تیرہ لوگ نہ آئے اور ہزار کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے تو کتنی بڑی بےزتی ہے آج کے دور میں ذرا آپ اس کو سوچے تو یہ غیبی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ بخاری مسلم میں آحادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل اللہ اسلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ ہے یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی براتے میں نبی السلام کی نسبت کی وجہ سے تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی اسی لیے بخاری میں آتا ہے السلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر کیا تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے اور پھر نبیل اسلام حضرت بکر حضور کے ساتھ ہیں وہ دعا سن سن کے حضرت بکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں اب حضرت بکر کو تو دادا نہیں تھا نا حضور کی تو پیچھے محنت تھی آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا ادھر زیرو ون ہو جانا تھا اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا جن پہ دھاگ آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی نبیل اسلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاگ تو بیٹھ گئی تھی اس سے بڑی کیا دھاگ تھی کہ عبداللہ ابن بھائی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا اور رسول اللہ کو چن لیا گیا مواقع کروا دی نبی اسلام نے انسار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے مساق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ تم یہودی ہو یہودی رہو لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے نبیل اسلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبی کے طور پر قائم کر لیا وہی آپ کی خانخواہ بھی تھی وہی آپ کا دفتر بھی تھا اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا تو نبیل اسلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی اور پھر نبی السلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی السلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد آئی بارش نازل ہوئی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ آٹھ تلواریں تھیں دو گھوڑے تھے چند اونٹ تھے تین سو تیرہ کے پاس وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے ان کا جو تجارتی کافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو وہ تبادلہ کرتے تھے بارٹر سسٹم چل رہا تھا تو وہاں سے جب آئیں تو اس کافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے اس لیے وہ نکلے تھے جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا ظاہر آپ نتے کافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے کافی ہیں کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں وہ ان کا تجارت کا کافلہ تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا راستے میں اللہ تعالی نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو بات ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے آپ فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر تو ظاہر ہے عقل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکری چاہیے بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکے کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں ورنہ مرو گے یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ اور پیرل میں اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر باہر سے مکے تک چلا گیا اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھائی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں ان ہتھوں کو لڑواؤں گا ان سازو سامان والے کافروں کے ساتھ پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے یوم الفرقان اسے بناؤں گا کیونکہ وہ تو ابوجال کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے نا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانسار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی یہ فتح یہ اس چیز کو طے کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے کافلے کے لیے نکلے تھے راستے میں یہ آ گیا اب نبی الاسلام نے پھر مشورہ کیا صحیح مسلم میں آتا ہے تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھا ان کا ٹھیک ہے یارس اللہ جو آپ کی مرضی حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی لیکن ابولاسلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ساد ابن نے اوس کے سردار تھے ان کا یار اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں ہم آپ کے حکم کے اوپر لبائی کہیں گے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ آرڈر کریں جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا کہتے کہ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں جبکہ کہ آپ کے پاس صرف آٹھ تلوار ہیں کیونکہ آپ گزبے بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھائی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی تین سو تیرہ کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے حالانکہ ہم ان تین سو تیرہ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان میں بھی آگے ڈوگین موجود تھی اور اسی موقع کے اوپر حضرت مغداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں عبد اللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ رسول اللہ ہم موسا کے ساتھی ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے ہم یہیں پہ کھڑے ہیں جا کے تم لوگ شام فتح کرو تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے دائیں سے لڑیں گے بائیں سے لڑیں گے اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے تو نبی الاسلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا حضور پورا مشورہ لے کے کی جان جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے نا؟ یہ تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہے نا کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا ٹھیک ہے ہاں بس کام وہ نہیں ہوا جو کرنے والا تھا کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاحانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا یہ ایک افسوس کی بات ہے نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے بیچ میں آپ سمجھ لیں اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں چار سو سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا اس کے بعد سے سو سال سے جو ہے وہ یوروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اس سے پہلے بھی چار سو سال سے پیچھے بھی چلے گئے تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا وہ سرودی نو بھی کوئی جنگ لڑنی پڑی نا تو جنگوں کی تکلیفیں کاٹنی پڑی ہیں صوفیاء بس خان میں بیٹھے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں پٹ کرتا ہے محنت کوئی اور کرتا ہے اور ان کے کھاتے میں ڈال رہی ہوتی ہے تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی اسلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سچویشن تھی راستے میں جب پتا چلا تو پھر کیا سچویشن تھی پھر الٹی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل اسٹون تھا غزوہ بدر ٹھیک ہے ابھی تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ قادسیہ اور تک بات جانی ہے جس کی ابتدا بدر سے ہوئی ہے وہ ان ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ